فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا أُحِبُّ الْكَفْرَ وَلَا الْفُسُوقَ وَلَا الْعِصْيَانَ وَلَا أُحِبُّ الْفُسُوقَ وَلَا الضَّلَالَةَ وَرَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَرَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه الله على رسول الله وعلى الوالدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اصبروا على الله يا رسول الله عليه اللهم صل على صلى الله عليه وسلم رب الرحيم سجل و يسجل الأمر و من مكان جثة الطول آمين و إزرائينا و في سعادنا و إذ كلا و تجلس انسان سے امریکی ایمان کا یہاں ایمان والوں ایمان لاو پیار میں رکھنے آ مان ہے آ ایمان والوں اگلے کو ایمان والے نہ ہوتے تو ایمان والا نہ کہتے ہم لوگ باپ اس سے ہوتے یہ تو میں یار لگ ایمان لاو تو میں یاد رہتی آمین ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پیارے کریں امن ہو لوگوں جو ایمان لائے ہو آئی ایمان لاؤ یہاں عمل کا کتاب ہے دوسرا ایمان ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں اس کے مقابل ہے کہ ایمان والے کام کرو اپنے ایمان کی اور کھٹ دو ہے کہیں بنوایا آمند وار تھا مان گائے ہم نے تو ایمان اور ہم نے سالیں گے ایمان اور آمن ان دونوں کا چوری جانوں کرتا ہے اگر عمل میں پوری خرابی ہے تو وہ خرابی اصل میں ایمان کی اگر اور اس وقت وہ انسان کے عمل کے اگر آپ نے کام درست کرنا ہے تو آپ اس کا ایمان دوست کر درست ہو جائے گا آپ جیسے ایمان کو مارکنے کا ناپنے کا تولنے کا ان پہ مانا نے تھوڑا عمل, عمل. بسا اللہ کو لے بھاشا گاروا کو ہمارا کو تمہارا سونڈ ہی مل میں موبائل گروہ دروہ اسلام کے اندر آ رہے تھے اسلام کو جب بول والا ہوں اللہ. اللہ نے جب دب دبا دیا چلطنت ادا کرتی تو کبائ کے قبائل مسلمان ہوتے چلے آئے جیسے جب ہمارا کچھ الٹا اور غیر مسلموں کو اقتدار حاصل ہوا تو روز ارب روز جو ہے وہ کتنے کے کتنے لکھنے شروع ہو گئے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح مضبوط سے اب ان کی تعلیم امریکی سے پید نہیں ہوتی تھی باقی انہوں نے ہر چیز کو انگریز دیا لیا تو ایک اٹریکشن ہوتی اب جو لوگ اس اٹریکشن کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور ایمان کا دعوی کرتے تھے تو انہیں کہا گیا تو ریڑھ معلوم سے کہو کہ عمل کرو تمہارے ایمان کو ناپنے کا اس کے وجود کا سب سے بڑا باوا تمہارا اپنا امر ہوگا تم امل کرو اللہ بھی تمہارا مل گا سورج جیسا تمہارا مل دیکھے گا اور تمہارا امر دیکھوں پھر پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہوئے تو لم تو جب ایمان تمہارے دلوں میں آئے گا تو اس کے مطابق تمہارا عمل ہوگا جی, جی کا عمل ہو جاتے اب یہاں جہاز کو کر کا مرکز قرار دیا وہ لازمن یہ کہیں گے مومنٹ تو وہ آلہ نہیں ہے اس کے عمل لائک ہے پتا بجلی ہے اب یہ بتیاں گھس جائے آپ کو پتہ بدلی یہاں سے گئی ہے یا پیچھے سے گئی ہے یا کہیں سے فیوز ہو رہے لیکن چلی گئی نہ جاتے ہوئے اس نے آپ کو سلام کیا ہے نہ جب آتی ہے تو آپ کو سلام کرتی ہے کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو بجلی ہے ٹیکسٹر جو لگا کے چیک کرتا ہے وہ بھی بجلی کے عمل سے ہی چیک کرتا کہ ہے یا نہیں یا گیٹ پہ بھی جہاں چیک ہوتی ہے اپنے عمل کی وجہ سے چیک ہوتی ہے نظر کسی کو نہیں نہی طرح ایمان دے. اپنے عمل سے چیک ہوتا نظر کسی کو نہیں وہ ہوگا نائٹ ہوگی روشنی ہوگی تو ایمان ہے ورنہ ولہ ولہ لا لو مینو ولہ لا لو مین اللہ کی قسم ہو اس کا ایمان ہے اللہ کی قسم ہو مونی کو جس سے اس کے پڑوسی کو امن ہے اللہ جی لایا انہیں لا رہتا جو اپنے شہر اپنے پڑوسی کو محفوظ نہیں رکھتا وہ مومن مومن ہوتا مومن کا مطلب ہے امن دینے والا مومن اللہ کا نام ہے الموک اللہ کا نام ہے امن دینے والا جس کے پڑوسی کو امن ہے وہ کہتا مومن یو ہے کہ نام تو اس کا ہو امن دینے والا اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو اللہ لا جی جو نہیں امن دیتا اپنے کو حالانکہ اگر وہ مومر ہوتا تو سب سے زیادہ مستقبل کون ہوتا جو اس کے ہوتا تو عام حضور نے اس کے عمل کی وجہ سے ایمان کی نفیقت تو ایمان لاپا جائے گا عمل سے اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے دعویٰ کرتا ہے لیکن ایمان نہیں اور اگر عمل میں کچھ خرابی ہے تو ایمان کو رخ کرنا پڑے گا اس کا فیوز جو ہے تو لگانا پڑے گا جوڑنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا خرابی کرنا ایک آدمی ہے. اس کا اس پر ایمان ہی نہیں کہ میں نے مر کے پھر اٹھنا ہے لہٰذا وہاں کی ساری ضرورتیں اس کے لیے نہ ہونے کے برابر آپ اسے لیکچر پر لیکچر دیے جا رہے ہیں دیکھو وہاں بھولے ہیں جنت ہے وہاں باغات ہیں وہاں فلاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں کیا ای جا لیا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جیتے مر کے پھر اٹھے گا تو یہ سارا وہ مر کے اٹھنے میں بھی مان نہیں گیا تو یہاں بڑا ہوا اور آپ آگے سماج مار کے بل بلاتے چلے جا رہے جلے کا کہاں سے پہلے اس پر اس کو وہی مان گئیے نا کہ وہ پھر اٹھے گا جب اس کا اس پر ایمان بند رہے گا نا میں پھر اٹھوں گا اور مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں جس طرح دبئی آپ کے بعد بغیر آ گئے نا کمائی کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے کہنے کے بغیر دے گا پھر اس کے اندر یہ ایمان آ گئے یقین آ گئے وہ بلاس نگر کے لینے سے رکنا ہے مجھے وہاں چیزوں کی ضرورت پڑے وہ جو کہتے ہیں نا ہم سال کا دِل تھا مانا ہے تو معلوم نہ کو کیوں کہتے ہیں ہمیں پہلے ایمان سے گیا ہمارا ایمان لا آپ مکھی سوتوں میں لیکن احکامات ہیں نا وہاں ایمان دلا سم کو ادھر تمام ہے ادھر تمام سب کا التا رہا تم لیا ادا دلا رہا ایمان بنایا گیا جب ایمان ایمانداری ہے اب جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہاں کے لیے پیسہ بھیجنا ہے جب آپ کا ایمان پاکستان پر ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے وہ ہمارا وطن یہاں آدمی کتنا بھی رہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ نیشنلٹی ملنی نہیں بھائی ہو کے دوست ہمیں واپس جانا ہے تو اب آدمی کیا کرتا اسے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسے پاکستان بھیجو تنخواہ لے کے درکار نوٹ پورے گنتا بھی نہیں اور اس دکان پر پہنچا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ ریٹ ملتا ہے کسی مولوی نے اسے کہا سے کیا خود سمجھ اتنا کل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اس کا ایمان ہے کامل بتا رہا ہے کہ وہ منیمم یہاں رکھتا میکسیمم وہاں بیچتا بلکہ باہر جاتا تو ایڈوانس تنخواہ اسی <متصف> طرح جب آپ بنے پاکستان جانا کوئی یقینی بات نہیں ہے جو مکان بنایا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں رہیں یہ پنڈی بار بار بھی جا سکتے بکسا سیدھا قبرستان کے الگ ہے ساتھ میں بھی کھا سکتا ہوں لیکن وہاں यकीन भी नहीं लेकिन फिर भी पाकिस्तान नाम के किसी मुल्क पर एतवार है हम वहां रहे अलग लाग हम वहां जोड़ने की कोशिश अब शहाबा का यही मामला वो मिनिमम यहां रखते थे मैक्सिम वहां भेजे थे उनका आपस पर इस तरह ही وہ آپس سے بیٹھ کے جنت کی باتیں کیوں کیا کرتے تھے جیسے ہم یہاں بیٹھتے وہ پلازے کی اور سلام کالونی چل رہی ہے اور فلاں گلستان اقبال گلستان ہے چل رہا ہے اور اس میں فلیٹ مل رہے ہیں اور یہ وہ باتیں جنت کی بیٹھ کیا کرتے تھے جس طرح دنیا کی بیٹھ کے کرتے کیوں نہیں ہوگا وہاں پر ایمان کا تو ایمان اور عمل یہ ایک دوسرے کا مت کہتے ہیں نان ویری گراخت اپنے پھل سے پہ کرنا چاہتا جب کوئی کہتا ہے کہ یہ بیٹھا گراخت ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھل تھا ہم گہر جاتے ہیں ہمارے گھر میں بیر ہوتے ہیں آن کو تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ گہری گئی میٹھی ہے اب اس کے پتے جو ہے وہ نہیں ہیں ان کی دہلی میں میٹھی اس کے بیر ملتے ہیں اس لیے وہ درخت میٹھا جس آدمی کا امر میٹھا ہوگا اس کا ایمان بھی میٹھا ہوگا ایمان کا چانا جائے گا اس کے امریکہ پھر اب یہ وقت ہے کہ ون چو ایگزٹ ایمان یہ چیز عمل میں زندہ رہتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے अमल को ईमान से अलग या लेमान को अमल से अलग करना है मर जाता है ये दूसरा मछली पानी से निकाले तो मर है, ईमान एक जैसा नहीं जैसा अमल से अलग होता है कमजोर होता होता होता मर जाता है कब्रस्तान बन जाता है इंसान का बदल ईमान हाँ अमल से जितना रहता है उतना ज्यादा कभी मजबूत फिर ये इबादात क्या है ये ईमान है आपकी नमाज आपका ईमान है जैसे कोई आदमी बहुत से पेड़ लगे तो किसी को बताता है कि ये आम है ये संतरा है ये सेब किसी आदमी के सामने थाली में मुखलिफ्रूट पड़े हो तो आदमी कहता है ये आम है ये सेब है ये, ये संतारा देखा وہ جو درخت لگے ہوئے تھے وہ بھی عام تھا اور سنترا تھا اور سیب تھا اور یہ جو پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے خالی میں یہ بھی عام ہے سیب ہے سنترا ہے مگر یہ اس کا عمل ہے ہے یہ بھی یہ سنکرا یہ سیب اسب اور اس آم کا امل اور عام یہ اٹھا ہوگا تو وہ درخت نہیں تھا اسی لیے اللہ مختلف عبادات کو ایمان سے فرمایا ان اللہ جی نے سبر وان سارے اب یہاں کیا بات ہے ان اللہ جی نے آن لکھا رکھا لیکن سبر کو ایمان کرا دیا انہ جی نے سبرفارے خاص پھر جب منا کے تین نے اعتراض کیا مسلمانوں نے وہ جما لے جو پہلے شملے کی جی طرف کر کے پڑی تھی جب آپ نے یہ کہا کہ مار چرلا چاہیے تو چڑنے والی تو ضائع ہوگی وہ ماتھیا کاماز ضائع کرنے والا ہے لیکن کیا پرمایا وہ ماتیا گویا نماز ایمان نماز آپ کے ایمان کا جو ایمان آپ کے اندر ہے وہ پیڑ ہے عام کا نماز اس ایمان کا وہ تھالی میں پڑا ہوا خالی مسجد میں تو چیز لے کر آئی آپ کو یہ تو میرے سامنے تھالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایمان کے پھل کتنے سے دور سے آپ آئے یہاں پہ پیسے بٹتے بلکہ یہاں تو نہیں جاتے ہیں کیوں آئے گا ایمان میں کیا آیا میرے سامنے ایمان کا تھا میں پڑا وہ کسی کے لیے دی آپ ہی مانتا تھا تو عمل اور ایمان یہ کبھی الگ نہیں پڑتے نہ پرانے نقل میں اللہ ہے جن کو الگ نہیں پینا یہ ایک جوڑے ہی کی شکل میں آتے ہیں۔ من منصا و ویسوار تھا امر میں کہیں خرابی ہے تو وہ خرابی اصل میں ایمان کے اندر مدر بٹا ہم نے آمر سے جانا مرنے کی حد تک سب کوئی ہی مان ہے کافی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے آپ دیکھیں ایک جہاز ہے وہ وہاں کے ایئرپورٹ والے کیا کہتے ہیں چلا گیا اور یہاں ایئرپورٹ کے کھڑے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں آ گیا ان کے لیے مر گیا ان کے جنہیں نہیں مانتا یہ موت دنیا والے جو پوڑ پر, پر جو ہے وہ اسے خدا کہہ دیتے اور اگلے حضور دور کر لیتے موت اس کا نام موت دو زندگیوں کو جوڑنے والی کڑی کا نام یہ اس پانی زندگی اور اس لا لاپانی زندگی سے جوڑنے والی کڑی ہے جس کا نام موت ہے وہ زندگی ہی کی کڑی जिस ईमान है मैंने मरना करेगी तो, तो क्या चीज ये होगा की पर करंसी कौन सी चलनी होगी कोई आदमी इटली जाए कोई जापान जाए कोई कोरिया जाए कोई हंग जाए जाए जग ऐसी जग आदमी को मुझे पता होता है وہاں پاکستانی کرنسی نہیں چلے گی بھائی وہ فکر کرتا ہے تو صاحب یہ کہتا وہاں کرنسی تو ہم چلے گی اب دو آدمی بکا جانا چاہتے ایک آدمی جو بکے سے ہو کر رہا ہے ان دونوں کو یہ بات بتاتے کہ بھائی وہاں سے ریال چلتے ہیں یہ ہندوستانی پاکستانی روپیہ نہیں چلتا میں سے ایک دوتا اس کے پاس تھوڑے بہت سے پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو کنورٹ کر لیتا ہے اسے سوڑے ملے لیکن اسے پتا سوڑے بھی لیکن چلیں گے وہاں ہی اب دوسرے بات سے پھیلا بھرا ہوا پاکستانی لوگوں کا ہندوستانی بنگلہ دیشی کا گیا دونوں وہاں چلے گئے وہ جوڑے والا تھا ہی لیکن کچھ نہ کچھ لے کے کھائے گا تو جسے پہلا مارا ہو وہ تو نہیں دیکھ سکے کسی کام آنے کے ندی وہ ہسٹی ہوتی ہے وہ اس میدان کو دیکھ رہی ہوتی وہاں کی واپس تار ہوتی وہ بتاتے بھائی وہاں جی اولاد یہ مال نہیں جائے گا و لا کو مل جاتی مقدموں کو مل رہا نہ یہ اولاد کے سارے درجوں کے ساتھ جو میرے پاس تم لے آئے تھے کے دن تو تمہیں وہاں ملا کے قرب نہیں لیکن بارہ بچوں والے کو مباحت نہیں دنیا میں ان کو کو بھی معلوم آپ جتنے بھی ان کی بات سن اور وہاں کے لیے یہاں کی اور دولت اور تاریخ جو لا دیتے ہیں دیکھنے کی ہے سننے کی ہے بولنے کی ہے لکھنے کی ہے اسے وہ استعمال کر رہا ہے نیٹو کی خاص طور ہوا لوگ آ کر کے لیے کنورٹ کر ہے وہاں کی کرنسی اب جب آدمی کو وہاں کا لالچ پڑ گیا ایمان وہاں کا ہو تو پھر تو وہ بہانے ڈھونڈ گیا نا مجھے وہاں کے لیے کچھ اور پیسے لگے جو لوگ یہاں بارٹ آئی نہیں کرتے تھے اب اس کو کرتے ہیں کیوں پاکستان کی کرنسی ہے نو بندے کے گیارہ جنہیں یہ لالچ پڑ جاتی ہے انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے جو رستے میں پتھر پڑے ہوتے ہیں یہ پتھر نہیں ہوتا یہ آپ سے کنورٹ کر کے آپتی لیتی گئی لوگ کو پرانے اپنے جوتے کلاس کر کے اور اپنے وہ پرانے ڈبے وغیرہ جو ہیں کے وہ وہیزا پا لیتے ہیں کچھ پیاز لے لیتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں اور بعض اصلم کو لوگوں کے پروانے ساڑے بھی دیکھتے ہیں اتنی لالت ہوتی ہے اس کے کہا یہ گیا کہ تمہارے سامنے یہ کانٹا پڑا ہوا ہے یہ کانٹا اگر تم اصل سے کام لو تو تمہیں آفر کی لالت ہو تو یہ سب کا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرمایا تھا کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے بدن کے جوڑوں کے بعد دکھ پر سدکا واضح ہوتا ہے اتنے اگر صدقات کو دے دے تو اس کا ہرا جوڑ جہنم سے آزاد ہو ہے وہ لو سیلا فلک ہر جان اپنے عمل کے گروی رکھی ہوئی وہ عمل کام دو گے تو چھڑا لو گے اپنے آپ کو فلک کر کے رات اور سرپیو کے لیے آپ نے سمایا دیکھو تمہارا ہر سلطان اللہ کرتا ہے الحمد للہ ہے اللہ اخبار کرتا ہے تمہارا رستے سے پکڑ کو یا دینے والی چیز کو ہٹا دینا سکتا ہے اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکراسن بھیجنا سکتا ہے اب یہ کتنے آسان پیسے سے آنے والی چیزیں لالچ دو آدمی کو تو رستے کو بھی گا کمانے کو پھر عمل کے لیے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کے اندر عمل کرو صرف اس کے اندر ایمان آ جہاں جتنے بھی لوگ کام کرتے جہاں سے جائز لوگ بھی آئے ہیں جنہوں اردو تو اردو کے بچوں بھی صحیح ہے کیا ان کو کسی بوجھو نے بات کی کہ گیارہ گیارہ بارہ بار گھنٹے کی کچھ چلاؤ کیوں چلا کیسا ملتا ہے سامنے وطن بیچ کے چودہ گنج خاندان کے یہی یہ بات اللہ کہتا تھا چلاؤ وہاں گنی جی نے بھی سدھارا کر دو خان بن کے رہو چودری بن کے بارے با. میں دیکھو دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر کیسے تو اسٹیٹس تمہارے الگ الگ کپڑے تمہارے الگ الگ پہناوا تمہارا الگ الگ ہے تمہاری لوگ کے ماڈل اپنی یہ تمہارے اسٹیٹس کے لحاظ سے اللہ تو اصل ادھر اعجاز سے آپ والا تفصیل ہے وہاں بھی یہ ساری چیزیں مختلف مختلف وہاں بھی ایک اجاز کے جہاں سے کا کہ اللہ کا دن بھی اس رینک کے مطابق ہوگا جس رینک سے آپ کا طاقت ہے وہاں بھی تمہارے دل میں یہ ہوگا کہ میری جنت جو ہے وہ اس کی جنت سے اچھی ہو بڑی ہو خوبصورت ہو تو تم وہاں کے لیے کوشش کرو کوئی آدمی یہاں تو بڑا بند کام کے رہے اور بڑی لمبی چوری گاڑی دے کر رہے لیکن جب آپ جائے پاکستان پتا چلے اس نے ملوک دیتنے بھائی ریڑی لگائی ہوئی ہے اس نے کبھی بھی آپ اسے کل نہیں کہتے ہیں یہاں برے حالوں بھی رہے کو ایک رنگ کی جتی ہو دوسرے کے دوسرے رنگ اور وہ جو ہو. لیکن پاکستان جب آپ جائیں پتا چلو یہ دس دکانیں بنائیں ہیں چار لاکھ ہیں جو اس کی بچے چل رہی ہیں تو آپ نے کہا بڑا نکلا وہاں یہ معاملہ کی دنیا میں تو آدمی رہے مندر حالوں لیکن آپ کے دن پتا چلے یہ تو بڑا تیزا نکلا ان کے نیچے کرائے گئے ہم یہاں گھومنے ہیں یہ لالچ ہو جائے کہ آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے شریف لائے گئی نہیں ہمیں ناقت کی شریکہ میرے دس پوچھ رہے ہیں میرے چچا دار ہیں میرے رشتے دار بے شکے والے ہوتے برادری آدمی کی شریکہ ہوتی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دبئی میں کسی ہاتھ میں بھی رہتا گوتی کا ٹوٹ لگاؤ کہتے ہیں میرے شریفوں کو پتا چلے جگہ لے کر آئے لیکن شریفوں میں یہ شریف وہاں بھی آئے کیوں نہیں چاہتے تھے وہاں تمہیں جب آئیلینڈ کے دنیا کی ہر چیز پانی گلوں میں آ رہے ہاں سے بڑھا دیں بندے پانی جو چیز اس زمین پر ہے وہ سنا ہونے والی یہاں کی دولت پانی یہاں کی غربت بھی پانی یہاں کی راتیں دن بھی پانی یہاں کے دکھ اور دکھ بھی پانی آفت کا دکھ بھی جائیں گے آفت کا دکھ بھی جائیں گے آخری کافت کی عزت بھی جانی آفر جت کی حکیم میں اللہ دنیا نے جب دے پورے نمو جو مال بنو جس دن میں اولاد کام آئی تھی آپ باپ غریب ہو اولاد کون کیا مانتا ہماری کٹ جائے اس کا بیٹا میں اور باپ جو ہے قرض لے لوں لیکن شہریوں سے وہاں ہاں ناک نہ کٹے سارے وہاں مزدور اب وہاں کسی آدمی کامل جائے سارے دیکھتے ہیں ایک فرد کا کیس کو ٹاپ ہوگا اور جب تک وہ ختم نہ ہو پا کے بارے میں کہی یہ اللہ کا احسان ہے کہ حساب ہم سے شروع ہوگا اس عمر سے حضرت پچھلی عمروں سے شروع ہوتا ہے تو کیا مدرسی انتظام میں یہاں تو ایئرپورٹ پہ اے نہیں بھی لگا ہوتا ہے اگر دو چار کارپورٹ والے ہوں تو ذرا وہ زیادہ چیکنگ کرے تو آپ کی گاڑیاں دیتا اپنی مادری زبان میں اندر ہی اندر یہ پکڑے بیٹھ گئے کیا کرا اس کے پاس بہت چار جلدی کیوں نہیں کرتا وہاں سے یہ معاملہ ہوگا کہ زمین بھی تاندڑ کی طرح دار ہو پاؤں نہیں رکھا گیا اس وقت اپنے پسینے میں لوتے کھا رہا اور ایک آدمی کا ساری دنیا دیکھ رہی ارے بجا جناب دیکھ سامنے لگایا جائے گا اپنے عمل کو دیکھیں گے سمیا کا نسار ہے سمیا یار دیکھے دی. دو یا. سامنے لگے आप ही नहीं देखेंगे अम्म भी देखेंगे, देखेंगे मेरा पुत्र क्या करता जो हो सकता है मुझे और आपको ने क्या हो गुआई है नहीं नजरे कहाँ लगे तो वो साइंटिफिक रिसर्च आ रही है के इंसानी जिंद वह इंसानी जिंद के अंदर वो कम्पाउंड है इस इंसानी जिंद की लेर के अंदर جس پر اس کے عمل ریکارڈ سکتے ہو سکتے نہ نوشت ایسی ہو گئی انسان کی جلد واحد انسان کی جلد اور کسی جاندار کی جیل کے اندر وہ کمپاؤنڈ انہوں نے حاصل کیا جیسے آئیڈرو میسڈ پر وہ لگا ہوتی ہے نا پیس اور وہ آپ کی باتیں ریکارڈ کرتی اور ویڈیو کی پیس آپ کا ویژل جو ہے وہ سکتی ہے اسی طرح انسانی جلد کے اندر وہ کمپاؤنڈ ہے جو اس کے عمل کو ریکارڈ کر ایک انسان کی جلد اگر اس کی زندگی ہزار سال سے زیادہ ہو تو کافی ہے اس کے امال کی ریکارڈنگ کے لیے اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سائنس کمیشنی تحصیل کر لے کے کسی مجرد کے جلد کے کسی حصے کو اپنے جیسے لگا کر اس کے عمل کو دیکھ لیں اللہ کا ہے ہاں جہاں میں جا ما رہا شہجہ لینگ سر رہوں جس سے سامنے آئیں گے ان کے کان بھی دوائی دیں گے ان کی آنکھیں بھی دوائی دیں گے اور ان کی جن بھی دوائی دیں گے اور دکھایا جائے گا رسوائی جائے گا اس دن کی دقت کسی کو ہے کہ अब वो जो लिखा गया है उसे यहीं पर अगर डिलीट कर दिया जाए यहीं पर उसे काट दो, दो। देखा के खास करके ये महीना बात अल्लाह ने जहनल के दरवाजे भक्तियों जन्नत के दरवाजे खुले हुए और जनरल एक नंबर एक बार उसके बराबर एक फर्द सत्तर फर्द के बराबर तेज ऐसे जैसे ईमान हो अच्छा वहां में जरूरत है ईमान हो जाए ईमान बन जाए फिर तो करें। उसके अमल पर नहीं फिर उससे ज्यादा तो बहुत आदमी की जरूरत अब ईमान जब तक निकाल के अमल में ना आए तो नाफा नहीं किया तीन मार्च से भी ए सी है एसी की भी ठंडक बताती है ना ए सी अच्छा है आप जब किसी कंपनी की तारीफ करते हैं तो उसके बनाए हुए ए सी की ठंडक देखकर कहते कमरा बहुत है इतना बड़ा कमरा ठंडा कर देगा अच्छा ए है और कोई कुछ तो नहीं की किसी ने ए सी देखा तरीके से दीगर चीजें दिखी कि वो अपने अमल से अपनी तारीफ करवाती है और अपना आप बचाती है ईमान असर दिन में बचा हुआ है अमल में नहीं आता तो क्या कर भाई गाड़ी में पेट्रोल भरा भी हुआ फुल करवाही लेकिन प्लस प्वाइंट न हो तो गाड़ी चल वहां पर आप लखनपुर के देखें चक्की बोले गाड़ी तो नहीं चल रही वो पेट्रोल आगे आएगा वो स्पार होगा हाइड्रोकार्बन बनेगी तब गाड़ी चलेगी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती हाइड्रोकार्बन से चलती जब वो न बनेगी तो उस पेट्रोल को आ सकता है हाँ वहां से निकाल के थोड़ा सा कपड़ों के डाल के आग आते इंतजार है गाड़ी नहीं चलेगी दिल में रखा टी भी भरी हुई है बल्कि टेंट भरा हुआ है लेकिन पड़ोसी ठंडा नहीं तुम भी बचे तुमसे तंग तुम्हारे कॉलेज ऑफिस के मरीज जो है वो तुम बाहर निकलते और सुख सांस देते हैं अब वो ईमान करते हैं ईमान आने की गर्मी लगती है बाद अगर ठंडी हो तो सबसे ज्यादा होगी ہاں تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے غیر مسلم تو مسلمان کو بھی سبر کرنا پڑے تو کوشش کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ملے تو سوکھا جائے ہمارے اندر یہ کبھی کیوں اس لیے نہیں مارنے کبھی آپ دیکھیں डॉक्टर वो देता दे है अपनी डॉक्टरेट की डिग्री दे लेते हैं कानून में वो अपने नाम देखा डॉक्टर लिख ले सकता लेकिन उसके पास चॉइस है कि सारी जिंदगी प्रैक्टिस ना करे मैंने देखा एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर लेकिन पुलिस में कभी भी उसने پریکٹس نہیں کی لیکن مومن ایمان اس کے پاس میں کلمہ پڑھا تو جو دگری گئے ہے ڈگری مل گئی ہے یہ ڈاکٹر ہو گیا لیکن اس کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ میں ٹریننگ نہیں کروں گا میں پریکٹس نہیں کروں گا یہ بات ہے اور ایمانے کیومنیک ڈاکٹر وہ ہے جو علاج کر سکتا ہو کرے یا نہ کرے مصور اچھا مسور وہ ہے جو تصویر پینٹ کر سکتا ہو کرے یا نہ کرے کر سکتا ہو लेकिन नेट वो नहीं है जो लेकी कर सकता हो बल्कि वो है जो लेकी करे समझ लेती बेचू इतना एक कटी आप एक बाकी मैं कर सकता हूं लिहाजा में लेकू मैं जा सकता हूं लिहाजा में सिंगल हूं यह होता है میں کہا سکتا ہوں میں سنگل ہوں میں تصویر بنا سکتا ہوں میں مسلم ہوں میں علاج کر سکتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں کروں یا نہ کروں میں ایم ای بھی ہوں میں وکیل ہوں لیکن آئی ناف کر سکتی ہوں کیونکہ مسلمانوں سے بھی یہ سنا ہے میں مسلم و سکتی ہوں پینتیس میں آج کل کا مدعا ہوگا سکتا ہوں جب اور کوئی کام نہیں کر سکوں گا تو یہ تو میرے پاس ہو گئی نا میری ڈگری پھر مسلمانی ضرور کر دوں پریکٹس کر دیں مسلمان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ نیکی نہ دیے بغیر صرف نیکی کی افتتاح رکھتے ہوئے اس کی کیپبلٹی رکھتے ہوئے وہ بن گئے وہ نیکی کرے گا تو نیک ہوگا ہمارا اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم ایمان لے رہے ہیں ڈگری مل رہی ہے کہ اب تم نیکی کر سکتے ہو لیکن اب ہم اسی کو چوک رہے گا جانا چاہ رہی بھائی ایک آدمی کو لائسنس دے اور تو لائسنس کلاؤ تو کلاؤ تو آزار دے اور چار ہزار دیر اور گیارہ مہینے تک کھڑا ہو گیا کیا مزہ لائسنس مل گئے نوکری مل جائے گی بندیا میں چار ہزار دیر کو لا کے لائسنس جانے مہینے بعد اسے دیتے چار ہزار دیر میں کوئی نہیں آئے ایمانچ نہ ملا ہے تو کہا گیا کہ اب جندن کے لیے تم کام کر سکتے ہو کرنسی لکھی کر سکتے ہو امن چنے لگی تو امن والے پہلے ایمان ہے کام کرے تو ایمان دے لیا اب اس میں کیا کرو کرنسی جوڑو اب ایمان بھی کام بھی مومنوں والے نے جو ہونے چاہیے جو ہے تو پھر, پھر لاجمن کہ سرکار محنت کرنے کی ضرورت برانچ ہے اکاؤنٹ ہے آپ کو پتہ نہیں جنم کے ساتھ دروازوں جنم کے آٹھ نہ دروازے اب آدمی نے بھروسہ کر دیا میں تو گنا کے ساتھ چلا جاؤں گا مجھے دے جائے گا مجھے دے آپ نماز کے نہیں پڑتے وہ میری بیوی نماز پڑتی ہے آپ نماز نہیں پڑھتے، میرا پوت آپ جائے آپ نماز نہیں پڑھتے میرے والد صاحب سرکار طبیعت پڑھا سکے اب یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ پرانے حقیق یہ بتا رہے کہ ایک ندی کی بیوی جہنم میں چلی جائے گی دوسرے وہ نبی جس نے اس کی جن میں وعدہ کیا, دعا کیا تجھے تارے تارے اہل تجھے تھا تیری کو بچا لوں گا بیٹا میں ہاتھ میں نہیں کر سکتا اب یہ نہیں کہ اللہ کہا تھا کہ اپنے اہل کو سوار کرنے یاد نو اور نہیں ہے اس کے عمل تیرے جیسے نہیں بھاگا تیرا بیٹا نہیں تیری فیملی جیسے مکے والے نہتے تھے نا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو کہا کہ ابراہیم کا بیٹا تو یہ بلاج ہے جس کا عمل ابراہیم جیسا ان سے اللہ جی سکتا بہو ابراہیم کے رشتے دار وہ ہیں جو اس کو فالو کریں گے ہمارے والد میں ابھی کم ابراہیم اگر ہمارے عمل میں جاتے ہیں تو ہم گھر کر سکتے کہ ہم ان کی کہانی ملت تو برمایا ان سے نہ سارے اور آگے کر کے جو کام کر من ظاہرین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جلد والی بات نہ کرو یہ دنیاوی رشتے جہالت ہیں کیوں ہے تو لم دنیا کے رشتے جہالت ہیں اصل رشتہ تل میں دوبارہ بدلاؤ تحت جی من عبادنا سارے ہمارے دوست سارے بچوں کے نیچے ان سے زیادہ کسی کا واپتا کسی کی اپروچ اللہ کا بول سکتی ہے جو کہتا رب دے تھی مغروب ان فن سے اللہ میں مغروب ہو میرا برتا ہے آسمان چھٹ پڑے پانی سے لیکن دیدی کی جب بات آئی اللہ کے جہاں وہ دونوں ان دونوں کے کام نہیں آئے وقل بولا اور دونوں دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں کام ہو جاؤ انداز میں جا کے بھی جات حاصل ہونی چاہیے کوٹا سسٹم اگر ہوتا ہے تو نبی کو حاصل ہوتا ہے سب سے نئے اپنے گھر ہوتا آگے چلے محمد مستقبل کرنا کیا ہوتا کرنا یا آپ آپ دکھاتے محمد ان کے بھی محمد اپنے آپ کو آپ سے خود بتاؤ لاکھ میں سبھی تو امن تو محمد اور ایسا محمد کی پھپی سن لائن سندر جلدا اور ہمیں یہ چھوٹے موٹے بلیک مارکیٹ کے پاس المار سوچا کم کیا الحمد کمار سوچا کم اپنی اپنی ہے اپنی کمائی خود کا لے کے جانی اور یہ کم کو جو پچڑ گئے اپنا اس میں وہ پچھلے سارے ڈلیٹ کروا اور اللہ کو کوئی دے نہیں اللہ صرف یہ کہ وہ صاف کر دے گا اس کی آگی اور ویڈیو ریکارڈنگ صاف کر دے گا بلکہ یہ زمین یہ بھی اللہ کی جگہ جس جگہ تم نے بلا کر بھی بلا دے گا جس طریشتے نے نوٹ کیا ہے اس کو بھی بھلا دے اور کتاب سے لکھا دے اور اس کے لیے کیا یہ کیا ہے مچھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھ کا وہ آنکھوں کے تمہاری آنکھ مسود کریں آپس میں تو روئے گا وہاں تو گے چلیں گی سے یہ گوشت کٹ جائے گا نشیرے پر نہیں لیکن وہاں اس کی ویلو کوئی نہیں ہوگی آج رونے کا ریٹ آج لگا ہوا ایک حجی سے کتنی نے وہ ہشیے کا نقشہ کر لگا کہ آپ جو ہے وہ نکل نکل کے باہر آ گئی تھی جب تو جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوتا اس طرف بڑھنا شروع ہوگی تو اللہ اب وہ رشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی کو پیالہ دے گا نہ کہ یہ پیالہ لے جاؤ یہ اس کے اب وہ اس میں پیالے ہاتھ ڈالیں اور وہ پانی دے تو آگ بھاگے گی اور وہ پھینکتے جائیں گے وہ پیچھے ہوتی جائے یہاں پر اپنے ملک کے اندر چلی جائے گی اب سوال یہ ہوگا کہ احلج یہ اس میں ہے کیا اس پیالے کے اندر جس سے آپ اتنا ڈرتی ہے फरमाया मेरे घर से रोने वालों के आंसू और ये आंसू कर मोदी समझ के आंसु ऐसे जाते। वो क्या वो ने चुन ये सुने जाते पता नहीं बहुत सौदे पसंद है और जड़ी बने लगती तो पिछला जो है वो तो क्लियर करवाने भी फाल्टर करना रहे हैं आप हैं। पिछला क्लियर करवा और उसके बाद बिस्मिल्ला भी इससे शुरू करते हैं। ये तो हर रात वो रात है जो पलट कर ली जाएगी अभी तो पता तो पता उस वक्त चलेगा جب بات سالوں کی بجائے دنوں پر اور دنوں سے بجائے گھنٹوں پر آ جائے گی کہ آج بھی آخری زور ہے تو اس نے پڑھنی ہے کل کی زور نہیں ہے اور آج کی آخری اثر ہے کل کی اثر نہیں آئے گی کہتے نہیں کل زور کی وقت ہمارے ساتھ آج کل ہمارے ساتھ پڑتی ہیں جب بات یہاں پہنچے گی اس وقت آدمی کو اپنا کتنی بڑھے گا اس وقت کہیں گے ربان خریفات سب کچھ मुझे کرنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی مہرت ہے فلام مدد کو دینا چاہتا ہوں فلام مسجد کو دینا چاہتا ہوں لیکن اللہ انا کالے متن ہوا کا جو بات ہے پر میں جو پوری طرح کالے متن ہوا کا جو ہے اب تو یہ کیسا ہی مطلب پلٹنا نہیں جس طرح کوئی انسان آپ کے پیٹ میں پلٹ کر نہیں جا سکتا دوبارہ فلک کر آپ دنیا میں نہیں آدھا وقت ہے جو کرنا ایک ایک لڑنا ہماری ایجنڈا چاہیے جن کچھ نہ کچھ ہم کما رہے ہیں وقت بسر فرق ہے اصل کروایا کیا ہے وہ لاکھ تیزی سے ملتا لوگوں ہم دیکھیں کس سے فرق کر یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ہر آگل کا اس سے بڑھ کر دو اور ستر گنا زیادہ جو ہے وزن مل رہا ہے تو اس میں اپنی آپ یہ آپ کو پچھلے جو ہے وہ چوبا کرے اللہ سے اور آگے کے لیے اللہ بہتر کرے گا راجا ٹھیک ہو تو اللہ کی سورت ہے تو یہ پردے کا موضوع جو ہے جس کو پورا دس مانگتا ہے گھنٹے کا فتو یہاں کے یہ سوال نہیں یہ تو پورا جانچاہیے اس کے لیے میری ایک کہاں وہ لے لیں پردے کی تفصیلی اور کچھ بھی ہے یہ تحقیق ہے جو وہ کہتے ہیں گنگارا ہم حضور علیہ وسلم سے چیلے کا پردہ حضور کی صحابیات کو بھی کروایا گیا اور حالانکہ متحرات مومنوں کی مائیں جائز نہیں لیکن ان کا بھی سے پردہ تھا عائشہ کا عمر سرکار سے پردہ تھا اس میں کوئی تحقیق والی بات ہے ہی نہیں یہ تو بڑی سامنے کی بات کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ سالن پکڑاتی ہے اور جب میں لگتی جیسی میں سب سے بہترین جن کی اللہ نے بخی بھی کر دی ہوئی ہے ان سے برداشت کرتی ہیں اور حضور کی صحابیات حضور سے برداشت کرتی ہیں تو بتائیے باقی کیا ہے یہ حجاب اور پردے کی اپنے خطر کی بیسٹ ہے وہ خطر میں چلے گئے ہیں سطر میں تیرہ شامل نہیں ہے خطر میں تیرہ شامل نہیں ہے عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے جو اگر اس کا چیرا لگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے لیکن دو چیزیں اب تیرا ہاتھ اور قوم یہ چیزیں سطح میں شامل نہیں ہے عورت کی نماز ہو جاتی ہے اگر یہ بھی سطح میں ہوتی تو عورت کو یہ بھی بھانکنی پڑتی سمجھنا سطح میں بغیر نماز نہیں نہ ہوتی موہن کا گھٹنے سے لے کر ناج تک اور اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے علاوہ سارا بدن گما بالوں گے سطح کی یادی وقت بنا سکا وہ ہیں اور حضور نے پھر کل سے بھی دکھایا منہ پر ایک ہاتھ ندی کر کے دکھایا کہ یہ آ رہی تو پہلے ایسا نہیں کہ وہ جینس پہ کچھ دیتا کا تو انہیں کپڑوں پر چادر ڈالنے وہ پہلے پورے لباس میں پوتی تھی اللہ نے کہا وہ چادر جو پر رکھی ہوئی دلباس اس سے پھینک کے یو نیند ہ یعنی چہرے نیچے آدھا ہو جائے گی تو اس پہ وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو بیس سا, یہ اب یہ <تصفح> <تصفح> تو پرفیوشن کا مسئلہ ہے الکوہل جلا ہوتا ہے جدانہ مردوں کے لیے جائزوں کے لیے ڈاکٹر آرام ہے نا جائزہ کپڑے ہو نہیں ہو جاتی پھر تو کی نہیں اصل میں الکوہل میڈیکل کی ایک سلاح ہے سے صرف وہی خراب مراد ہے جو لوگوں کی یہ اسپریڈ بھی الکوہل ہے آپ کے دیگر جو دوائیوں میں جو بھی کھانسی وغیرہ کی ہیں وہ وہ ان کے اندر الکوہل شامل ہوتی ہیں اور دیگر بھی بہت سی دوائیاں ہیں الکوہل کا تقریباً پانچ ہے سات دوائیوں کو کہا جاتا ہے ہر چیز الکوہول سے براد وہ تینے والی شراب نہیں ہے یہاں عمار میں یہ مچھر عمار میں روٹر عالیہ اسلامی کے تمام علامات کی ایک ٹویٹ جس میں الکوہل کا بات ہوئی تھی بہت ہوئی تھی اور وہاں انہیں ڈاکٹر فائدہ ان سے اس کے بعد فیصلہ یہ دیا تھا کہ یہ جو کرفیوم میں استعمال ہوتی ہے الکوہل وہ نہیں ہے جو پیتے تھے یہ دوسری قسم کی میڈیکیٹ الکوہل ہے لہٰذا اس سے کوئی فرج نہیں یہ آپ کو جمید کریم ان کی بتایا بات ہے کہ پاکستان کو لما کر سکتے تو آپ کے سامنے لیکن یہی میں نے بات جاننا چالو کیا چالیس سال سعودیا شام وہاں ایپ سے سیدھے اور یہیں سے چلے گئے